مزم صلی اللہ وسلی ال کریم یہ جو ضرب والا ذکر ہے یہ ٹیکنیکل چیز ہے اور اس کا آدمی کو طریقہ آتا ہو تو اس کا کافی فائدہ ہوتا ہے صحیح ضرب لگائے آدمی تو اس میں ایک ضرب کا طریقہ ہے اور ایک ضرب کا دھیان ہے دو باتیں ہیں جیسے لفظ میں لکھا ہے کہ آدمی بیٹھے کمر سیدھی کر کے بیٹھے کمر سیدھی کر کے بیٹھے اور لطیفہ قلب کہاں ہے اس کو معلوم کرے لطیفہ قلب جو ہے آدمی کا بائیں استعمال جو ہے اس سے باغوں نیچے اور اس میں کرنا ہوتا ہے کہ لا کے وقت یہاں سے اللہ کے غیر کا تلک لا ہاپ کندھے پر لا کر کے نہ ہوتا ہے یہاں دھیان کرنا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے غیر کا تلک پیچھے گر گیا مال دو دنیا ساری ہیں لا اللہ کے وقت وہ جو تھوڑے کی رضرب لگتی ہے ایسے. اور اللہ. اس بیان اللہ. اللہ اللہ. پہلے زمانے میں کرتا دسر کرتا دسر کرتا دسر کرتا دسر سماتا اب انسان کمزور ہو گئے ضور سے مارنے کی کرے تو بیمار جاتے تھے تو اب اتنا ہلکا ہی سمجھ اللہ, اللہ. اللہ. اللہ. اللہ. اللہ. اللہ. اللہ. اللہ اللہ اللہ کا دھیان یہ کل دن سے کل سے اللہ کی, غیر کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی محبت رکھ پھر اللہ جب کرتے تو اللہ پھر یہ الا اللہ دھیان ہٹ جاتا ہے اللہ معذرت لگ رہی ہے اور اللہ اللہ میں کہہ رہا ہوں ساتھ یہ دھیان کرنا ہوتا ہے کہ اللہ حاضر ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ میرے ساتھ ہے حاضر ہے اللہ, ہے. اللہ میرے ساتھ ہے جب اللہ کہتے ہیں تو اللہ کا دھیان بھی یہ سلانا یہی سلانا ہوتا ہے کہ اللہ حاضر ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے میرے ساتھ ہے اور ساتھ کوئی کوشش نہیں ہوتی ہے کہ یہ آواز یہاں سے کم سے, سے آواز وہاں سے نکل رہی ہے زبان سے یہ آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ اس کا طریقہ ہے دھیان اور اس طریقے سے ہو تو اس میں جلدی فائدہ ہوگا محسوس ہونے لگتا ہے کہ دل میرا اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہے اور اللہ اللہ کر رہا ہے جی کی بات پوچھیں تو بھول گیا برابر ہوتی ہے نا کیا؟ کو اس کو بات کرنے کے دوران کو فرق خوشی سوز و گزار کشش اس طرح کی چیزیں یعنی مثل کوئی چیز محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ایک طرح کشش کوشی سوزوں کو ڈال کے چیزیں محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے دل لگے لگ جاتا ہے اگر مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بات بیان کرتے رہے تو اس کے مبارک سے الفاظ نکلنا تھا پہلے مجھے مضمون بار جاتا ہے ابھی یہ کہیں گے یہ کہیں گے نکا نگاہ توجہ کہ کہتے ہیں نا اضر مولانا صاحب حج پر گئے ہوئے تھے پیچھے مجھ جو درویش تھی اس میں آلات خراب ہو گئے ان دنوں حکومت کے ساتھ ہماری اس میں تصل تھی جمعہ جمعے کے لیے ہمارے پاس کوئی آدمی نہ رہا جمعہ پڑھانے کے لیے تو اب ساتھی نے مجھ سے کہہ دیا میں نے پڑھانا شروع کی جمعہ کی نماز اضر مولانا صاحب آگے حج سے انہوں نے جمعہ کی نماز پڑھاتے انہوں نے میری طرف دیکھا میں نے ان کی بعض دس دنیا کے سارے کاموں سے فرد ہو گئی بس اتنا ہی کام کیا جتنا روزی کے لیے ضروری تھا یہ محسوس ہوا کہ ان کے بیان وغیرہ سننے کے بعد میں چاہتا ہوگی کہ اس ہو کا جو باقی ضروری پڑھائی نے کروں گی طلباء کے بیان میں حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسی کوشش فرماتے تھے کہ طلبا اپنے پڑھائی کے مقصد اتنا کہنا ہٹے بلکہ ان کو بطورے عالمگیر صاحب یہ آپ کے ساتھ اس کے بعد بات کریں گے شاہ صاحب نماز کے بعد آپ سے بات کریں گے ہاں کہ دیکھے کار سمجھا دے بجے بتا دیں گے کیا کرنا ہے کیا بات تھی ہاں متروس تھی تو یہ نہیں کر سکے آج میرے کا دل جو ہے وہ مکمل آ جائے تنفر صاحب جو ان کا ان پر بہت کیفیات شادی ہو گئی انہوں نے پڑھائی چھوڑ دی بہت اور کار بور کرنا رونا دھونا پھر مولانا صاحب نے اگر آپ مجھے ہمیں راضی رکھنا چاہتے ہیں میں خوش رکھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھائی کریں پھر انہیں شکریہ اب آز آ رہی ہے لمبنگ سے تھوڑے تھوڑے آگے سے کی گے. اب یہ شیتان گریب وسطے کا طریقہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی کو اہم کام سے ہٹا کر غیر اہم کام میں ڈال دیتا ہے اور دین کے والے آدمی کو دین کے روپ میں ڈوکا دیتا ہے اور آدمی اپنی سمجھ سے سمجھتا ہے کہ میں کہیں دن کا بہت اعلیٰ کام کر رہا ہوں اور اس میں اس کو نقصان ہو جاتا ہے شیتان کا تو بہت تجربہ ہے اور بہت وسیع معلومات ہیں تو اس کے مستقبل میں کسی جگہ کا نقصان اس نے منصوبہ بندی میں لائے ہوئے تھے پلاننگ کی ہوتی ہے ان تعلی میں اس کو پڑھائی سے ہٹا کر ذکر روزگار میں خو ڈ ڈال دیا اب ہم طلباء کو اتنے ذکر روزگار بتاتے ہیں جو ان کی صحت کے لیے پڑھائی کے لیے کافی ہوں اللہ تباہ تعالیٰ نے فرائض بہت مختصر رکھے ہیں فرائض بہت مختصر رکھے ہیں چوبیس گھنٹوں کی نماز کا سارا وقت جمع کریں کتنا بنتا ہے پانچ نمازوں کا ایک گھنٹہ بدل چوبیس گھنٹوں میں ایک گھنٹہ نماز سال میں روزہ ہے ایک دفعہ اس میں بھی تھوڑا سا جلدی جگایا گیا ہے ایک گھنٹہ جلدی جگا کر آپ کو ایک گھنٹہ لے ہیں کھانے کا وقت سکتا ہے رکاج اس کے پاس پیسے ہوت اس کے لیے ہے وہ بھی اتنی سو روپے اور ڈھائی روپے اتنی مقدار ہے کہ ایک آدمی کے معیشت پر کوئی اثر ہی ہاج زندگی میں ایک بار فرائض کو اللہ تعالیٰ تباہ بہت متأثر رکھا ہے کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس میں کمی کمی نہیں ہو سکتی تو اس لیے ہم طلباء کو ذکرت نہیں بتاتے ہیں جو ان کی صحت کے لیے پڑھائی کے لیے کافی ہو تاکہ ان کی پڑھائی میں تو سر نہ ہو اور سیر بسرنا شیطان کہے گا کہ زدہ کار میں لگ جائے اس کی پڑھائی رہ جائے اب اس وقت اس کو بڑا سواب بھی ہو رہا ہو رہا ہے نہیں کہ من شروع ہوتا ہے مزہ ہی بہت آ رہا اب یہ بار بار فیل ہو اگر سب پیچھے رہ جائے گا تب اس کو شیتان کہے گا تو کرتا رہا آپ کا کیا فائدہ ہو میں اس کو دن دن سے گٹا دے گا دنیا سے گٹا دے گا اس لیے بھائی مولانا صاحب رحمۃ اللہ کے طالب والے طلباء ہمیشہ پڑھائی میں بہت آگے نکلتے تھے تبدیلی والے بائی احمد اور بائی طلحہ آدمی کو ایسا کرتے تھے کہ اس کو واپس ہو جاتے تھے اور پڑھائی وغیرہ میں کو کو ہوتا تھا تو فیل بہت ہوتے تھے مولانا صاحب اس وقت بھی بڑے ٹوکتے تھے اور یہ ہوتے تھے کہ کہتے کہ آدمی کو کام سے نکالتا ہے عام آدمی کو فکر مند کرتے ہیں یہ فکر خراب کر دیتے ہیں لیکن ابھی ہم نے تیس چالیس سال ان دونوں باتوں کا, کا موازنہ کیا تو آپ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو لوگ استحکاموں سے چلائے گئے تھے کبھی اپلائی بھی کریں دنیا کے کاموں کو بھی, بھی دیکھیں وہ زیادہ اچھے چلے زیادہ کامیاب چلے انہوں نے دین دین بھی زیادہ فائدہ کے ذریعے بنے جب دنیا میں ہوئی ہے دن کے لیے فائدہ کے ذریعے بنے ہیں اور طلبا جو ان کو ہمارے ساتھی چلاتے رہے اور اولا کر تو ان کے خاندان پھر متوجہ نہیں ہوئے متثر نہیں ہوئے کیوں کہ ان کے اپنے سامنے کی ناکامیات زندگی دیکھتے رہے باقی جو ہے تو قاضی صاحب نفیر عام ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے ہو گئی ہے نفیر عام ہو گئی ہے نہیں ہوئی ہے اچھا شکر عام طور پر, پر ہم کہتے ہیں نا کہ گلی گلی جنازیں پڑی سمتوں کے اور دین تباہ ہو رہا ہے تو نفیری عام ہے تو ایسا زیادہ خراب والا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے وقت میں تھے لیکن ہر ایک آدمی کو اس کے دنیا کے کاموں کو ٹھیک کرواتے ہوئے بال بچوں کو گھروں کو سنبھالتے ہوئے ان کے ساروں کا ہے تو خیال کرتے ہوئے چلایا ہے نفیل عام ہوئے تو اس وقت ہر حال میں رہے خالی نفی رام حضور صلی الحمد کے دور میں نفیل عام تب ہوئی ہے بوک پر ہوئی ہے اور خندق پر ہوئی ہے ساری عورتوں کو جمع کر دیا قلعے میں سارے مردوں کو جب سلا کے آگے پر ہوئی باقی کبھی لوگ جہاد پر گئے ہیں کبھی کوئی رہے ہیں اس کو آپ نے روکا ہے ٹھیک ہے نا جی عام نہیں تھے تو اس استعال کے لیے تو کوئی بنیاد اٹھا کر کر لیتا ہے آدمی اس کو ماہرین کے آگے پیش کرنا ہوتا ہے کیا ہے ٹھیک بھی ہے کہ نہیں تاکہ عثمانی صاحب نے فتوا ہے میں اس پر بڑی بات کی ہے اس کو بھی صاحب دیکھ دیکھ. دیکھ. آپ کے پاس ہے وہ جلدی لیں نا. جلدی لیں بہت ضروری ہے تو اس لیے شیطان کی خیالوں سے تو بچنا بہت مشکل ہوتا ہے بیت کے سلاسل میں یہی ہم رہنمائی ہمارے ذمے ہوتی ہے کہ ہم آدمی کو بر وقت رہنمائی کر کے صحیح بات پر ڈالنے تاکہ اس کا دنیا کھڑک نقصان نہ ہو میں یو میڈیکل کالج افتباد گیا وہاں طالب علم تھا جو بہت قابل تھا لیکن اس کی زندگی وکفتی ہوئی تھی بس پڑھائی وغیرہ نہ کرنا دن نات لگے رہنا سمجھا رہا تھا تو اسے میں نے کہا خدا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کل یہی رائے والے ڈاکٹروں کے اجتماع کریں گے اور ایک طرح تم لوگوں کے قربان کی ہوں گی ایک طرح نیورو سرجن ہوں گے اور کارڈیولوجسٹ ہوں اور کارڈک سرجن ہوں گے یہ اپنے وہاں ڈاکٹروں کے اجتماع بیان کرنے کے دن کو کھڑا کریں گے ایسے میرے دوبارہ سے نکل گیا اس بار کے دس بارہ سال کے بعد وہ اجتماع ہوا تو وہ ڈاکٹر بھی بیٹھا ہوا تھا میں بھی بیٹھا ہوا تھا وہ آگے بیٹھا ہوا تھا میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا تو واقعی انہوں نے ایسے ایسے گارڈی سرجن کو کھڑا کیا جو سروزا بھی لگا سکتے تھے اپنے نمائندہ کے طور پر بیانوں کے لیے کھڑا کیا ہم سے کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا روز میں پیچھے پڑ کر میں دیکھا اس نے بارہ سال پہلے یہ بات کہی تھی اور وہ آج وجود میں آ گئے میں ایم کے لیے گیا تو وہاں چالیس سال میری عمر سے پڑھائی نہیں کر سکتا میرا خیال ہوا بستر باندھ کر واپس جاتا ہوں پھر خیال ہوا کہ مار ڈاڈی شریف کے جاؤں گا امتحان چھوڑ کر تو لوگ ساری عمر کہا کریں گے کہ یہ بھاگ کے آیا تھا لیکٹر صاحب ہوتی تھی وہ کر گئی تھی تو وہ کمزور تھی پڑھائی کے لحاظ سے میں نے سوچا کہ جب یہ کر گئی ہے تو انشاءاللہ میں بھی کر لوں گا جی پھر میں نے بیٹھ کر اپنا تجزیہ کیا تعلیم نفسی کیا اس کی تعلیم لفظ میں یہ بات سامنے آئی کہ میں نے اپنے زین کو میرا ذہن اپنے معمولات مکر اذکار کے اور تبدیل کے کاموں کی وجہ سے اتنا لگا ہوا ہے کہ اسے میں اس کام کو جگہ نہیں جا رہا ہوں اس لیے نہیں ہو سکتا زیادہ منصوبہ بندی کرنی چاہیے تو اس کے تحت میں نے اپنے جو انفرادی ذکر ادھکار تھے اس کو باقی رکھتے ہوئے یہ اجتماعی ہمارے صرف شامل ہونے کی حد تک رہا ہم کہ بیان والے کو بیٹھ کر سن لیا تعلیم اور اس کو سن لیا تو اتنا وقت میں نے نکالا کہ وہاں جو سارے اس کو فکر کی بنیاد بن کر میں چل رہا تھا اس کو اس سے کچھ وقت فارغ کیا اور ایک مہینہ بیٹھا مشق کی پڑھائی کی بس ٹھیک ہو گیا تو اس میں وہاں کے تبدیلی والے فکرمند ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا آدمی آیا جس نے ملکوں میں بکر لگایا تھا اب کٹ گیا ہے میرے پاس موقع و موقع گشت کرنے کے لیے آتے سے سمجھانے کے لیے تو پندرہ منٹ میں ان کی بات سن کر ان کو تفصر سے کہ آپ کی باتیں بڑی فائدہ دے رہی ہیں اور سمجھ رہا ہوں پھر جب وہ پہلے امتحان میں نے پاس کر لیا مشکل تھا پھر وہ ان کے ساتھ گشت کے لیے بھی گیا تو انہوں نے مجھے فکرمند کرنے کے لیے بیان کروایا کہ آدمی پہلی دفاع ہے بیان کروائیں تاکہ یہ فکرمند ہو جائے کیا سننے والے ہمیں تو کوئی رائے ضرورت ہی نہیں ہے اس کے لیے ضرورت ہے کیا اسے آجی. آواز نہیں آ رہی رکشا بیچ میں گڑبڑ کر گیا تو مجھے فکرمند کرنے کے لیے بیان کروایا مجھے ہم تیوالے تو, تو اپنے فائدے کے لیے تو نہیں کہتے اس کو فکرمند کرو نا بیان کرو بیان تو سنا بس بڑے حیران ہوئے اس کے بعد نے کہا کہ بس ہم برقت نہیں جائے مشکرہ کریں گے دو مشکورہ ہوا ہم یہاں ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کریں گے میں نے کہا جی ہم نے 30 سال اس میں بھی گزارے ہوئے ہیں اللہ کے فضا تحت تبھی جو مجبوری تھی ہے تو اس کے تحت کام ہلکا کیا تھا اپنا کہ ایک بعد میں پھنسا ہوا تھا اس سے نکلنا ضروری تھا تو اس کے لیے وہ ایسی بات تو نہیں تھی تو اللہ کے یہاں پھر بہت لوگوں کو ان کا ہلکا ہم نے بڑھایا جی کہ اللہ کے احسان سے بہت لوگ لگے اور جتنے اس کو طلبا لگے وہ اسپیشلسٹ جگہ جگہ پر اسپیشلسٹ ہیں کہ یہ کہ وہ طلبا جاتے ارے مولانا صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ ذکر حوش بڑھانے کے لیے ہے اور چڑانے کے لیے نہیں ہے شاہد راجد رحمۃ اللہ علیہ کا محفوظ تھا ذکر حوش بڑھانے کے لیے اور چڑانے کے لیے نہیں ہے وہ پیر اناڑی ہوتا ہے جس کا مرید ذکر میں اس کے حوش واضح ختم ہو جائیں مجذوب ہو جائے پاگل ہو جائے یا مجذوب ہو جائے یا یہ مرید بے احتیاطہ ہوتا ہے یا شیخ اناڑی ہوتا ہے شیخ نے فرنا سیکھا اور یا مرید نے بحتیاتی کی ہے ورنہ یہ اسٹا نہیں ہے ذکر اللہ کا ذکر یہ حوصلہ بڑھانے کے لیے ہے حوصلہ بڑھانے کے لیے نہیں ہے یہ نرموں والا ذکر جو ہے آستہ آستہ پاس کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے آستہ آستہ اس کا پورا نصاب تو جو زور والا ذکر ہے نا وہ پونے گھنٹے کا ہے کب انسانوں کی صحت ایسی ہو گئی ہے کہ ہم صرف یہی پانچ منٹ والا کراتے ہیں آدمی چھ مہینے سال دو سال چلتا ہے تو پھر اس کو بارہ تصویر پر ڈالتے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ ڈالتے ہیں فوراً ڈالتے مل کرے چلتا پتا نہیں اچھا وہ مفتی صاحب کو آج کے بیان کیلئے ہاں سمجھ لیکن ہاں ہمیشہ کے لیے اعتزاد کے ساتھ کام کرنے اعتزال والا آدمی دیر تک چلتا ہے دور تک چلتا ہے اور جذباتی بےتنا آدمی جو فورن بہت ایکسٹیمس ہو جاتا ہو وہ دیر تک دور تک نہیں چل سکتا یہ خرگوش کشوے کی مثال ہوتی ہے میں بات لبا سے کہا کرتا ہوں کہ آئی کی ہو ٹھیک ہے لیکن ہے تو کش ہے ٹو خرگوش چند چلاں لگا کر کہتے جلدی میں طے کر لوں گا اور کام کشوا ٹائپ آدمی نکالتا ہے لگا رہتا ہے لگا رہتا ہے ہم سکول میں ہوتے تھے تو اس میں کرکٹ کے طلبا کو تو میں دو قسمیں بنائی ہوئی تھی ایک, ایک کو سٹاپر کہتے تھے ایک کو ہیٹر کہتے تھے ابھی بھی ہوتا ہے اس جی. کو ہم کرکٹ اس کا فیض مجھے شروع ہوا ہیٹر کو کہتے کہ ایک زرو لگا کر وہ چکا کر دیا یہ چکا کر دیا وہ جلدی آؤٹ ہوتا ہے ہیٹر جلدی آؤٹ ہوتا ہے اور سٹاپر جو سینچریاں بناتا ہے کو جم کر کام کر رہا ہوتا ہے آج میں گیا عورتوں کے پروگرام میں تو نیک برخا کے بتایا کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے میں کہ اس کو میرے سامنے لاؤ مجھے بتایا کیا کرتے ہیں اس دن کہا پہلے دن دس بارے سناؤں گا دوسرے دن پانچ بار سناؤں گا تیسرے دن پانچ بارے سناؤں گا میں کہیے آپ کو کس نے بتایا ہے آپ بیمار آدمی ہیں اور آپ جو ہے تو اتنا اپنے اوپر لوڈ لینا چاہتے ہیں اس کو آپ سنبھالیں گے کیسے تو یہ والا نوائی ہوتی ہے تجربے کے تحت جو ہم کر لیتے ہیں کہ آدمی کو بر وقت ایسی بات سمجھ میں آ جائے کہ اس کو دین کا اور دنیا کا نقصان نہ ہو